بسم اللہ رحمان صلی اللہ وحمد اللہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مثلا کے نمبے بنائے ہوئے ہوئی واٹسپ کے تمام گروپس اور اور فرحان گروپس میں موجود تمام براہ خواہان کو سامعین کو شفبا سلام عرض کرتے ہیں اصول اعتقادیہ کا سلسلہ درس درسہ چونکہ فکلاحت کے درس ہیں جناب و اجازت غروی صاحب دے رہے ہیں اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں فی الحال اصول اعتقادیہ کا کوشش درس ہوں گے زیادہ تعداد میں نہیں مختصر کتاب ہے اس کا ایک سلسلہ درس کمپلیٹ کر کے آپ لوگوں تک پہنچا دوں پانچ درس شروع سے پانچواں درس تک آپ لوگ کے کانوں تک جو پہلے دیا تھا اس کو دوبارہ دے چکا ہوں ابھی بقیہ درس ان شاء اللہ آپ لوگوں کے کانوں تک پہنچاؤں گا آج اصول اعتقادیہ کا اندر نمبر چھ اور آج کا موضوع جو ہے کتاب میں سے باب نمبر دو میں تقدیر پر اعتقاد کا مسئلہ ہے اعتقادی امور میں سے تقدیر کا مسئلہ ہے تقدیر کسے کہتے ہیں اور نیکی بدی وغیرہ کے بارے میں تقدیر کے بارے میں کچھ احکامات موجود جو عقائد شاسد محمد نروش ہیں اصول اعتقاد میں بیان فرمایا اس میں سے مختصر آرائش سوال جواب کی شکل میں شکلیں لوگوں کو پہنچا رہا ہوں اور کتاب کا عقائد نوشد سوال جوارن میں سے سفا نمبر سولہ سے یہ بات شروع ہوتی ہے تو باب دگوم تقدیر پر اعتقاد کا مسئلہ اہلی ہے تو سوال نمبر پندرہ جو سلسلہ سوالات اس میں سوال یہ ہے تقدیر سے کیا مراد ہے ہاں جی سوال یہ ہے کہ تعدیر سے کیا مراد ہے تادیر میں لکھا ہے بولتے ہیں ہم عام عورت میں بھی تو تادیر سے کیا مراد ہے تو یوں تحریر ہے تعدیر یعنی اندازہ کرنے کے معنی میں ہے تو دینی نوطۂ نظر سے دیکھا جائے تو تادیر سے مراد وہ اندازہ گیری اور فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل سے کائنات کی ہر چیز کے بارے میں اپنے علم سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے وائنات کے ہر چیز کے بارے میں اپنے علم سے جو فیصلہ کیا ہے مثلا کون سی چیز کب موجود ہوگی کیا ہوگی کیسے ہوگی کس چیز میں ہوگی اور کس طرح ہوگی اس طرح ہر فرد و اقوام کے بارے میں بھی اس ذات نے ازل میں اور اپنے علمی محیط جو کائنات کے حرشے پر چھایا ہوا ہے اور کامل سے علم کامل سے جو کچھ قلم کو لکھنے کا حکم دیا ہاں اب اس علم لاہی کی خلاف ورزی ناممکن ہے اس کے بارے میں اسے جو ہے جو قلم کو لکھ دیا ہے اور اس علم لاہی کی خلاف ورزی ناممکن ہے اسے تقدیر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی؟ اسے تقدیر کہا جاتا ہے اور حضرت شاہ سید محمن البش اس کے بارے میں اس کے بارے حضرت شاہ سید ممالیہ رحمٰ فرماتے ہیں اگر کسی درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر یعنی حکم سے ہی گرتا ہے تو اس علم الہی میں ازل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے ذریعے سے کیے ہوئے اس فیصلے اور حکم کو جو اللہ نے کائنات کے ہر شے کے بارے میں ازل میں فرمایا ہے اسے تقدیر کہا جاتا ہے <coughs> تو یہ تقدیر کا مختصر توضی تھا دوسرا سوال اسی تقدیر کے باب میں یہ ہے کیا نیکی اور بدی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف دی جا سکتی ہے یا بندے کی طرف کہ نیکی انسان کرتے ہیں تو یہ کہا جائے کہ یہ بندے نے صرف کہ بندے کا ہی اپنا پھیل ہے یا اللہ ہم سے کرواتے ہیں بندے کا کوئی اختیار نہیں تو ان میں سے کون سی بات صحیح ہے سوال یہ ہے کہ نیکی اور بدی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف دی جا سکتی ہے یا بندے کی طرف جواب اسلطفے کے رشن میں یہ ہے کہ نیکی اور بدی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں دے سکتے یعنی ہر طرف سے انہار لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں دے سکتی بلکہ ان دونوں میں اللہ اور بندہ دونوں کی طرف سے کچھ کچھ حصہ ہے اس بات کو دقت سے سمجھنا ضروری ہے زین فرماتے ہیں اوری طرح یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ نیکی اور بدی پورا اللہ کرواتے ہیں یا نیکی اور بدی پورا بندہ کہتے ہیں بلکہ شاشر دوسرے قاعدے میں ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں اور ہیں بلکہ ان دونوں میں اللہ اور بندہ دونوں کی طرف سے کچھ کچھ ایسا ہے تو وہ اس طرح ہے مثلا اللہ نے آپ کو قدرت کسی بھی کام کے کرنے کا قدرت یعنی طاقت عطا کیا تو اس قدرت اور طاقت کا سرچشمہ اللہ ہی کے ذات ہے یہ قدرت آپ کے ہاتھ میں جو طاقت ہے آنکھیں دیکھنے کی طاقت ہے کان میں سننے کی طاقت ہے دنوں دماغ میں سوچنے کی طاقت ہے یہ سب تو یہ جو اتنی اور طاقت کا سرچشمہ اللہ ہی کے ذات ہے اب یہ بندہ ہی بنیا تو اصل سرچشمہ تو اللہ کا ہے. طاقت اللہ کا اب یہ بندے کہیں سہیوں ہیں اب یہ بندے کا کام ہے کہ اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کر کے نیکی کا راستہ اختیار کریں یا ان کے خلاف ورزی کرتے ہوئے شیطانی راستہ اختیار کریں جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے تو یہ دونوں لحاظ سے بندے کا ہاں اللہ طاقت کے ساتھ چشمہ اللہ اس کے استعمال میں اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا یعنی اب یہ اختیار سے آپ صحیح فائدہ اٹھائیں یا اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں رکتا تو اس کے بارے میں حضرت شاست محمد نواس علیہ رامہ مشرت قادیہ میں فرماتے ہیں تاہ یہ اصل ذرا دے کی عبادت کا ترجمہ ہے تاہم جو شخص گناہوں کو اپنے نفس کی طرف نسبت دے تو اس نے ادب کا پہلو اختیار کیا ہے البتہ یہ شخص اپنی اس گفتار میں افراد کا شکار نہ ہو یعنی یہ نہ بولے بھئی بھی ہر کام میں پورا پورا بندے کا اختیار ہے گناہ میں سب کچھ بندہ ہی کا اختیار ہے یہ نہیں بلکہ اصل طاقت سرچمہ اللہ کا اس کے استعمال بندے کے اختیار سے لہٰذا بندہ گناہ کو اپنے طرف نسبت دے دیں جس نے بھی تو اس نے ادب کا پہلو اختیار کیا چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں دونوں زاویے سے متعلق آیت کرمہ موجود ہے یعنی قرآن بنی میں خوش آیت ایسی ہیں جس میں کاموں کو بندے کی طرف نسبت دیا ہے خوش آیت ہیں جس میں اللہ کی طرف نسبت دیا ہے تو جن آیات میں بندے کی طرف نسبت دیا ہے تو اس میں اسی عہدے کی طرف اشارہ ہے کہ بندے نے اللہ نے جو طاقت دیا ہے آنکھ کو دیکھنے کا ہاتھ کو کسی کو پکڑنے کا کان کو سننے کا اس, اتا, اس کو اب وہ, وہ اس نے چونکہ اپنے ارادے سے کیا اس کا ارادہ شامل ہے اس کے اختیار شامل ہے اس لیے بندے کی طرف نسبت دے دیا جن کاموں میں اللہ کی طرف نسبت ہے وہ اس اصل طاقت اور سرچشمے کی طرف اشارہ ہے وہاں وہ مراد ہے کیونکہ یہ تو ناممکن ہے اللہ تعالیٰ بندے سے جبری گناہ کروائے اس کا کوئی اختیار شامل نہ ہو پھر اس کو سزا بھی دے دے اسی کو جبر کہا جاتا ہے جو کہ نہیں اللہ کی شان کے منافی ہے کیونکہ جبر کا نتیجہ ظلم پہ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے پاک ہے لہٰذا جو ہیں قرآن مجید میں دونوں زاویز متعیت کرمہ موجود تھے ہاں جی ایک سر نجمۂ نمبر انتالیس میں اللہ رماتا ہے وہ ترجمہ انسان کو صرف اپنی محنت کا ہی صلہ ملے گا اس میں بند نسبت ہے دوسرے آئے تو من عام اللہ صنف نفسی اور جو کوئی اچھا کام کرے وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہیں امن آصاف عالحہ اور جو کئی برائی انجام دے وہ بھی اسی کے نفس کے لیے ہیں یعنی ہم بندے نے اپنے ارادے سے اللہ کی دیوی طاقت کو صحیح استعمال کر کے نیکی کیا تو خود کے فائدے میں غلط استعمال کر کے گناہ کیا اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھائے تو اس کے نقصان میں ہیں تو ان دونوں ہاتھوں میں بندے کے اپنے تر نسبت ہے یہ اسے اختیار کے طرف اشارے جو بندے نے صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا دوسری جانب والا دالا فرماتا ہے وما توحفیق اللہ بلّہ علیہ توکل تو وہ رب الارشیم وما توفیق یعنی اللہ ہی کی جانب سے مجھے ہر کار خیر میں دس رس حاصل ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے وہ کا مالک ہے یعنی وما توحیق اللہ بلّہ میں جو بھی نیکی کرتا ہوں میں جو تو اس کی توحیق اللہ ہی کی طرف سے ہے میں صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہوں علیہ توقل تو واہ واہ اور وہ ذات عرش عظیم کا مالک ہے تو یہ عید نمبر جو سورہ حود کا آیت نمبر اٹھاسی ہے نی تو اس مبارک آدمی اللہ تعالیٰ بندے نے جو کچھ نیکی کیا اس کو اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہیں اور اللہ ہی پر بھروسہ کر رہنمائی ہوما رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ارش عظیم کے کائنات کے عرشے کے مالک ہونے کی طرف تو اس مبارک حاد میں اس کا رخ یہی ہے کہ ہر شے کی جو الزام کے اندر جتنی بھی قوا ہیں طاقتیں ہیں استدادات ہیں ہاں جی یہ سب سرچرش میں اللہ کی طرف سے ہے اس کے جن سے اس نے ہمارے اندر رکھا ہے باقی بندے کو اس کے طرف اشارہ ہے اسی دعوی کی طرف اشارہ ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے جبرن کوئی کام لیتا ہے ہاں جی حسن گناہ تو اللہ جو ہے بندے سے ہرگز گناہ کا کام نہیں لیتا ہاں انسان کے ہاتھ میں قوت ہے کسی کو مدد کرنے کا بھی کسی کو ظلم کا کر کے مارنے کا بھی ہاں میں طاقت ہے اس کو ہاں یہ جی, قرآن کی آیات کی تلاوت کے لیے صرف خرچ کریں استعمال کریں یا کسی گناہ کی منظر کو دیکھنے کے لیے شرح کریں تو یہ قوت اللہ کی طرف سے ہیں اور باقی اس کو استعمال کرنے کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے لہٰذا ہمارے پاک مثلاً میں نم جبر کے قائل نہیں ہے ہاں جبر کا نظہ ظلم ہے ظلم جو ہے اللہ نے اللہ ہم سے گناہ نہیں کرواتے ہیں اللہ ایسی چیزوں سے پاک اور منظع ہے اللہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو گناہ جو کرتے ہیں بندہ اسی اختیار کو بندہ خود ناجائز استعمال کر کے انسان گناہ کا منتخب ہوتا ہے ہاں جی اور نیکی بھی اللہ نے جو اختیار دیا ہے اسی کو صحیح استعمال کر کے نیکی کماتے ہیں البتہ نیکیوں میں اللہ تعالیٰ کسی بندے سے سے نیکی کروائی اپنی فضل سے تو اس میں اس کے لیے کوئی گناہ کوئی اللہ پر کوئی حرش نہیں آتا کیونکہ اس نے اللہ نے اس کو نیکی کا توحق بھی دے دیا کروائے بھی اس کو بھیج میں بھی ڈال دیں لیکن گناہ کے حوالے سے تو یقیناً اللہ کی شان کے منافی اور اس کا نتیجہ ظلم کیا اللہ ہم سے گناہ کروائے اور پھر ہمیں جہنم میں بھی ڈال دے تو یہ ناممکن ہے اللہ ایسی صفات سے ظلم سے پاک ہے قرآن پاک میں بھی اللہ نے اللہ ظلم سے پاک ہے تو اس باب میں قادر مختار کے باب میں اسلام کے اندر ہاں جی مختلف نظریات ہے کچھ لوگ تفویض کے قائل ہے یعنی باللہ با نے بندے کو حلق کر دیا سارے کام اس کے حوالے کر دیا شاخ اس نظرے کا بھی قائل نہیں ہے کچھ لوگ جبر کے قائل ہیں یہ بن عمومیہ عباس کے ظالم حکمرانوں نے یہ نظریات نکالا ہے ہاں جی کہ وہی جو بھی ہم کرتے ہیں بندہ وہ اللہ بندے سے کرواتے ہیں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے تو نیکی برائی سب اللہ کرواتے ہیں تو اس کے نتیجہ ظلم ہے نوز بلّہ اللہ ظلم سے پاک ہے اللہ ہرگز بندے سے گناہ کرواتا ہے. نہیں الجنگز کا نہ جا ظلم ہے پھر سزا دے دیں لہٰذا ہم نہ جبر کے کال ہیں نہ تفریح کے بلکہ امر بین امرین ہے یعنی اصل طاقت کا سرچشمہ تمام قوتوں کا سرچشمہ اللہ ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کا انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے اب یہ انسان ہے اس کو صحیح استعمال کرے یا ان کو غلط استعمال کرے صحیح استعمال کر کے نیکی کمائیں یا غلط استعمال کر کے گناہ کا مرتب ہو جائے لہذا نیکی اور بدی میں بندہ اور اللہ دونوں کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک اور عقیدہ ہیں کہ اللہ کیا اللہ تعالیٰ قادر و مختار ہے یا نہیں ہے یہ ایک سوال ہے اللہ قادر و مختار ہونے پر اعتقاد یہ بے ہے تو جواب جو ہے قادر کا معنی کیا ہے یعنی قدرت اور طاقت والا قادر کے معنی یہ ہے مختار کے معنی یعنی وہ ذات جو کسی بھی کام کو اپنے علم اور اپنے ادارے ارادے سے کرتا ہے اسے مختار کہا جاتا ہے یعنی اپنے اختیار سے کیا تو کسی اور طرف سے اس ذات کے اوپر کوئی جور نہ ہو تو اس ذات کو قادر مختار کہا جاتا ہے تو ہمارا مکمل عاقدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قادر بھی ہے مختار بھی ہے وہ ہر کام کے انجام دینے پہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے اور وہ جو بھی کام کرتا ہے اپنے علم اور اپنے ارادے سے کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو قادر مختار کہا جاتا ہے یہ سوال نمبر ستارہ اس کا جواب تھا سوال نمبر اٹھارہ یہ کیا اللہ قادر مختار ہے کیونکہ پہلے قادر مختار سے کیا مراد ہے اس کو معنی کیا قادر یعنی قدرت اور طاقت والا مختار یعنی وہ ذات جو کسی بھی کام کو اپنے علم اور ارادے سے کرتا تو اس اور کسی اور طرف سے اس ذات کے اوپر کوئی جبر نہ ہو اسے قادر مختار کا اور سوال یہ کیا اللہ قادر مختار ہے سوال نمبر اٹھارہ تو جواب یہی ہے جی ہاں اللہ قادر مختار ہے ہاں جی چونکہ جو کچھ افعال اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوئے ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں اور ہوں گے سب ہی اس ذات کے اپنے علم اور ارادے سے انجام پاتے ہیں اور انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پران قرمایہ یف علماء شاع ہاں یف علمائے سر عالم نمبر چالیس ہے جو چاہے انجام دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور اور اللہ کے والوں اللہ کل شعین قدیر اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت سورہ بغرائے نمبر بیس میں ہے بے شک وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں قدرت رہنے والا ہیں لہٰذا ان دو آیتوں کو سامنے رکھنے سے بھی یہ بات آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مختار ہیں وہ جو چاہیں کر سکتا ہے اور جو چاہیں اپنے علم اور ارادے سے انجام دیتا ہے تو یہ دو نقطہ جو ہے تین سوالات کا جواب بلکہ چار سوالات کا جواب آپ لوگوں کی مبارکہ نکان پہنچایا امید ہے کہ ان کو آپ لوگ سنیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کر